بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ اللہ رسول القرین کل الحمد للہ حج کی تین قسموں کا تذکرہ ہوا اب اس کے بعد اب ہمارا گھر سے سفر کے لیے نکلنے کا ارادہ ہو تو نکلنے سے پہلے پہلے سفر کے جو آداب ہیں سفر کی جو دعائیں ہیں انسان اہتمام سے ان دعاؤں کو یاد کر لے اور ان تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے اپنے سفر کو شروع کریں ان ان دعاؤں کی برکت سے بہت ہی زیادہ اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے سفر کے اندر آسانی ہوتی ہے برکتیں ہوتی ہیں اور سفر سے پہلے پہلے اس بات کا بھی خیال کر آج کل الحمد للہ ہمارے پاس وقت ہے جانے سے پہلے پہلے ہر مسجد کے اندر الحمد فضائل حج کی تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم کے اندر ضرور شرکت کریں اس سلسلے کے اندر بری وغیرہ کے اندر اجتماعات بھی ہوتے ہیں حج کے جوڑ کے اوپر اس کے اندر بھی شرکت کر لیں تاکہ وہاں پر بھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی کن فکروں کو لے کر جانا ہے اور اس مبارک سفر کے اندر اپنے خیالات کو کس طریقے سے رکھنا ہے بڑی رہنمائی ملے گی اور اپنے طور پر بھی کوئی حج کی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں بار بار انسان ایک چیز کو پڑھتا رہے گا سنتا رہے گا دیکھتا رہے گا تو ان وہ تمام باتیں ذہن میں رہیں گی اور حج کے جو قیمت ہے جو فضائل ہے وہ ذہن میں مستحضر رہیں گے وہاں جا کر کیا کیا کرنا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بڑی رہنمائی ملے گی ورنہ واپس آنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کام رہ گیا وہ رہ گیا وہ رہ گیا اگر یہ چیز معلوم ہوتی تو ہم وہاں پر یہ عمل بھی کر لیتے یہ عمل بھی کر لیتے بعد میں پھر حسرت ہوتی ہے لہذا جتنا ہو سکے وقت کو اللہ کی ایک نعمت سمجھتے ہوئے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیا جائے اور جتنا ہو سکے حج کے سلسلے کے اندر معلومات خاص کر وہ حضرات جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں ان حضرات کو چونکہ اس سلسلے کے اندر تجربہ نہیں ہوتا وہ اس بارے کے اندر اچھی طرح مطالعہ بھی کر لیں تعلیم کے اندر شرکت بھی کر لیا کریں اور حج کی نسبت کے اوپر جو, جو جوڑ ہوتے ہیں اس کے اندر ضرور شرکت کر کے اپنا یہ سفر کریں تو سفر سے پہلے سفر سے متعلق جو دعائیں ہیں ان کو یاد کر لیا جائے جب سفر کا ارادہ ہو تو سفر کے ارادے سے پہلے دو رکعات نماز پڑھ کر نکلنا یہ سنت ہے جس کو نوافل سفر کہتے ہیں اگر آئین موقع کے اوپر پڑھنے کا موقع مل سکتا ہو نکلنے کے وقت ہے تو بہت اچھا لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نکلنے کے وقت میں انسان کے پاس ملنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں گھروں کے اندر بھیڑ ہو جاتی ہے اور اس وقت پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے لہذا ایک دو گھنٹے پہلے اطمینان سے بھی اگر پڑھ لی جائے تو وہ بھی چل سکتا ہے بہرحال دو رکعت نماز پڑھ کر اپنے سفر کو شروع کرنا ہے اور اس سفر کی آسانی کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنا ہے جب ہم گھر سے نکلیں تو نکلنے کے وقت گھر سے نکلنے کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کر نکلے کم از کم بسم اللہ توّّّّّّّّّّل اللہ لا حول ولا ولاب الا باللہ بسم اللہ توکّل لا حول ولا ولاق الا باللہ یہ پڑھ کر نکلے دروازے کے پاس پہنچنے کے بعد اگر یاد رہے تو سر قدر انا انزل نہ فی الطل قدر پڑ اور ہو سکے تو نکلنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیں صدقے کی برکت سے انشاءاللہ شاء بہت سی بلائیں اور بہت سی آفتوں سے حفاظت ہو جاتی ہے اور سفر کی جو دعائیں ہیں اگر ان دعاؤں کو یاد کر لیا جائے تو ہمیشہ ہی ہمارا سفر ہوتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں تو وہ سفر کی دعائیں یاد کر لی جائیں اس کے بہانے بہانے تو بہت اچھا ہے پہلے سے یاد ہوں تو اور بھی اچھا ہے مثال کے تو پر ایک دعا یہ ہے کہ نکلنے کے وقت یہ دعا کے نکلے اللہ اعوذ آؤزبکا من ان اضللا او اوعزلہ ذات سے او ازلّہ او عضلّہ دوسری مرتبہ زا سے ہے او اظلما او عضلم یہ تیسری مرتبہ زو سے ہے او اجھلا او یو جلا علیہ یہ دعا ہے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں من اذلہ او اضللہ یا مجھ کو گمراہ کر دیا جائے او ازلا او عض اور میں اس بات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے پیر پھسلے اور یا یہ کہ مجھ کو کوئی شخص ایسے راستے پر ڈال دے کہ جس کی وجہ سے میں راستہ بھول جاؤں یا یہ کہ میرا پیر پھسل جائے اس سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اوعظلم اور عضلما یا او اللہ میں اس بات سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں خود کسی پر ظلم کروں میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے او ظلما اور اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر کوئی ظلم کرے نہ میں ظالم بنوں اور نہ مجھ پر کسی کو ظلم کا موقع ملے میں ان تمام چیزوں سے اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں او اجھلا او یو جھلا اور میں اس بات سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی جہالت کا کام کروں یا میرے بارے میں کوئی شخص جہالت کا کام کرے یہ بڑی اچھی دعا ہے اس دعا کو یاد کر لیا جائے اور ہر سفر کے وقت میں اس دعا کا اہتمام کر لیا جائے اور پھر ہم آگے جب گھر سے نکل رہے ہوں تو گھر سے نکلنے کے وقت ایک دعا یہ بھی ہے اللہ انی اسلو فی صفری ہاضا اور اگر جمع ہو تمام کے تمام گروپ کے ساتھ مل کر دعا کر رہے ہوں تو اللّہ نس الو کا فی صفرین ہاضا وہاں جمع کا سگا استعمال کر لیں گے العمل ماتروا اللہ حون علینا صف سفرنا هذا و لنا علّہ اللّہ انط وفِ السفر وخلیف توفی الہل اے اللّہ ہم تجھ سے اس سفر کے اندر نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں پورے سفر کے اندر اے اللہ ہم کو نیکی کی توفیق ملتے رہے تقوی والا سفر ہو گناہ ہم اس سفر کے اندر نہ کریں ومن العمل ماترزہ اور ان اعمال کا آپ سے سوال کرتے ہیں جن سے آپ راضی ہو جن سے آپ کی رضا مندی حاصل ہو اللّہ حبن علینا سفرنا سفر اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دے ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے وہ اطویلانا بعد ہو اور اس کے راستے کو جلدی سے طے کرا دیجئے اس کے بعد کو اور اس کی لمبائی کو ہمارے لیے لپیٹ دیجئے تاکہ یہ اس سفر آسانی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ پورا ہو جائے اللہ منت صاحب و السفر سفر و الخلیف اے اللہ سفر کے اندر آپ ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے گھر والوں کے لیے ہمارے پیچھے آپ ان کے لیے کارساز بن جائیے ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے نہ ہم کو سفر کے اندر کوئی تکلیف پہنچے نہ ہمارے نکلنے کے بعد ہمارے گھر کے اندر کسی کو تکلیف پہنچے اللہ انا نہ ازب کا ملو آسائز سفر و کعابت المنظر و المنقلب فی الماں اہل بعد و دعوۃ مظلوم اگر یہ دعا یاد ہو سکتے ہیں تو بہت اچھا ورنہ کم از کم بسم اللہ تو کل تو لا حول ولا قوت اللہ بلّہ پڑھ کر نکلنے کی ضرور کوشش کریں اللہ میں اعوذ ازب ہے کہ مند صبر اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقتوں سے وقعابت المنظر اور برے منظر سے سفر کے اندر کوئی ایکسٹرن ہو جائے سفر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے اور اس قسم کا کوئی برا منظر خراب منظر میرے سامنے آ جائے اے اللہ میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں وصول المنقلب فی ال اور اے اللہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ جب میں واپس لوٹوں تو واپس لوٹنے کے بعد میرے مال کے اندر اور میرے اہل و عیال کے اندر کوئی برا حال مجھ کو دیکھنا پڑے جس حال کے اوپر میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اے اللہ میرے واپسی تک یہ تمام کی تمام خوش و خرم رہے ان کی حفاظت رہے اور اے اللہ یہ آپ کی پناہ کے اندر رہے لہذا میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ واپس لوٹنے کے بعد کوئی برا منظر میرے مال کے اندر اور میرے اہل و عیال اہل و عیال کے اندر مجھ کو نظر آئے میں اس سے پناہ چاہتا ہوں وہ من ال الحور بعد القور اور اسی طریقے سے میں اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ اچھی حالت کے بعد کوئی بری حالت مجھ کو دیکھنے کو ملے اچھی حالت کے بعد کوئی بری حالت ہے بننے کے بعد بگڑنا بننے کے بعد بگڑنا اے اللہ ایسی کوئی شکل سامنے نہ آئے وہ المظلوم اور میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی مظلوم میرے لیے بد دعا کرے میں کسی کو بظلم کروں اور اس کی وجہ سے وہ مظلوم بن جائے اور مظلوم ہو کر میرے لیے بد دعا کرے اے اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں مظلوم چاہے کوئی بھی ہو چاہے کوئی بھی ہو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتے اس طریقے سے ہم یہ اس دعاؤں کا اہتمام کر کے گھر سے نکلیں جب اپنی کار کے اوپر یا اپنے کوچ میں بیٹھنے کا وقت آ جائے تو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھیں اور اس کے بعد سبحان اللہ شخر علنہ حاضہ وماک له مقرین و انا اللہ ربن لمن القلیبون کم از کم یہ دعا ضرور پڑھ لیں اور اس کے بعد اگر یاد آ جائے تو پھر اس کے بعد الحمد للہ تین مرتبہ اللّہ اکبر تین مرتبہ پھر اس کے بعد سبحان کا انّّنی ظلم تو نفسی فِن الائق فر الظنو اللہ عنطا یہ تمام باتیں اگر یاد رہیں تو بہت اچھا ورنہ کم از کم سبحان اللزیثر النّا حاضہ وََََََََََ له الُمكرين و ان الارب بنا لمن القليبون يہ سفر كى دعا ہے اور کار میں یا کوچ میں بیٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھ کر اپنے سفر کو شروع کرنا ہے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارا یہ سفر بہت مبارک سفر ہے حج کا سفر بڑا مبارک سفر ہے جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھیں بیکار باتوں کے اندر نہ رہیں اتنا بھی نہ ہو کہ بالکل خاموش رہے اپنے ساتھیوں سے بالکل ہی بات چیت نہ ہو اپنے قریب بیٹھنے والوں سے کم از کم ان سے گفتگو کی جائے اچھی باتیں کی جائیں ذکر خیر ہو اس طریقے سے اپنا یہ سفر رہے اور جب ہم بلیکبن کی حد کو چھوڑ دیں اور یہاں سے آگے بڑھ جائیں اور نماز کا وقت آ جائے تو اب چونکہ ہم مسافر ہوں گے لہٰذا مسافر ہونے کی وجہ سے اب نماز کے اندر قصر کرنا ہے نماز کے اندر قصر کریں گے ظہر کی نماز ہے عصر کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے ان نمازوں کو چار کے بجائے دو رکعت پڑھنا ہے اور فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے اندر تو قصر کی ضرورت نہیں ہے سنتوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس وقت ہے ساتھیوں کے پاس بھی اطمینان ہے تو پھر ہم سفر کے اندر سنتوں کو نہ چھوڑیں اگر اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں اتنی کوئی جلدی نہ ہو تو سفر کے اندر سنت ایسا نہیں کہ بالکل معاف ہو جاتی ہے معاف تو نہیں ہوتی البتہ شریعت کی طرف سے رخصت ملتی ہے کہ اگر موقع نہ ہو جلدی ہو یا ہمارے ساتھیوں کو جلدی آگے بڑھنا ہے اگر ہم سفر کے اندر سنتوں کو پڑھنا شروع کر دیں گے ہماری وجہ سے ساتھیوں کو تکلیف ہوگی تو پھر ایسے وقت کے اندر اگر ہم سفر کے اندر سنت ترک کر دے چھوڑ دے تو اس کی گنجائش ہے لیکن اگر موقع ہو تو ضرور پڑھ لی جائے خاص کر فجر کی دو سنتیں اور مغرب کے بعد کی دو سنتیں ان کا بہت ہی زیادہ تاکید احادیث مبارکہ میں ہے لہذا فجر کی سنتوں کو اور مغرب کے بعد کی سنتوں کو ترک نہ کریں موقع ہو تو ضرور پڑھ لی جائے اور اگر بالکل بھی موقع نہ ہو بہت ہی وقت کے اندر تنگی ہو تو پھر شریعت کی طرف سے گنجائش ہے چار کے بجائے دو رکعتیں ہو جاتی ہیں تو اگر مجبوری کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے اب ہم ایئرپورٹ پر پہنچیں گے مانچسٹر پہنچیں گے یا لندن پہنچیں گے احرام باندھنے کا وقت آئے گا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم گھر سے حرام باندھ کر نکلتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر حرام باندھتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارا جو ایئر ہے وایا ہو کر کہیں جا رہا ہے اور ہم کو دبئی کے اندر یا عمان کے اندر یا کسی اور جگہ اسٹاپ کرنا ہے وہاں چار پانچ گھنٹے ملیں گے اور گروپ کا یہ مشورہ ہوا کہ وہاں پہنچ کر بھی ہم احرام باندھ سکیں گے اطمینان کے ساتھ ہم کو وہاں وقت ملے گا تو وہاں پہنچ کر احرام باندھیں اور اگر ایر سعودی ہے تو یہاں سے ڈائریکٹ جدہ جائے گا تو پھر اس صورت کے اندر مانچسٹر سے ہی یا لندن ہی سے اپنا احرام باندھ کر آگے چلنا ہے احرام باندھنے سے پہلے پہلے جتنا ہو سکے اپنی صفائی کر لی جائے غسل کر لیا جائے جتنے غیر ضروری بال ہیں ان تمام بالوں کو کاٹ لیا جائے ناخن وغیرہ کاٹ لیے جائے اور اس طریقے سے غسل کا موقع ہو تو غسل کر لینا بہتر ہے اور اگر غسل کا موقع نہ ہو تو کم کا موضوع کر لیا جائے عورتیں اگر اتفاق سے ایسی حالت میں ہیں کہ نماز پڑھ نہیں سکتی اپنے ایام و پیریڈ کی حالت میں ہے تو یہ غسل ان کے حق میں صفائی کے لیے ہوگا تہارت کے لیے تو نہیں ہے صفائی کے لیے ہے لہذا جب صفائی کے لیے غسل ہے تو اگر وہ بھی غسل کر سکتی ہوں تو غسل کر لیں اور اگر غسل کا موقع نہ ہو تو کم از کم وضو کر لیں لیکن یہ وضو بھی باقاعدہ تہارت کے لیے نہیں ہے صرف صفائی کے لیے ہے لہذا وہ عورتیں غسل بھی کر سکتی ہیں وضو بھی کر سکتی ہیں البتہ اس کے بعد احرام کے بعد جو دو رکاتیں پڑھنا ہے اس حالت کی وجہ سے وہ دو رکاتیں نہیں پڑھ سکیں گی باقاعدہ ان دورکاتوں کو پڑھنا نہیں ہے باقی اس کے علاوہ احرام ضرور ماننا ہے جب احرام باندھنے کا مشورہ ہو جائے کہ اب ہم کو یہاں سے احرام باندھ کر آگے بڑھنا ہے تو احرام باندھ کر ہی آگے چلنا ہے اس حالت کے اندر بھی وہ احرام تو باندھ سکتی ہے تو اب احرام باندھنے کا کیا طریقہ ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو بعد میں آئے گا اللہ پاکھرے کے سفر کو آسان فرمائے اور سفر کے جو آداب ہیں ان کے برعمل عمل کی توفیق نصیب فرمائے بلکہ یہ آداب تو ہر سفر کے اندر انسان اختیار ہر سفر کے اندر تو انشاءاللہ سفر کے اندر اللہ پاک کی طرف سے حفاظتیں ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ برے منظر وغیرہ سے اللہ پاک محفوظ فرماتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے ممم. سبحان صُبحان اللہدی صبح اللّہ کا منشدُ اللہ اللہ اللہ ولیک سبحان, سبحان ربك رب العزت الفط وسلام علیہ وسلم الحمد للّہ رب العالمین